कभी सोचा है कि तारीख की जो बड़ी बड़ी सल्तनतें थी जो अपने वक्त की सुपर पावर्स थी वो आखिर खाक में कैसे मिल गई अंदलस, ये सब क्या सिर्फ अम, बुरी किस्मत का शिकार हुई और फिर यही सवाल अपनी जिंदगी पर भी तो आता है ना कुछ लोग कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाते हैं और कुछ सलाहियत होने के बावजूद पीछे रह जाते हैं تو کیا یہ سب بس ایک اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہرے اصول کوئی یونیورسل لاز کام کر رہے ہیں یہی وہ سوال ہے جس کی گہرائی میں آج ہم اتریں گے ہمارے پاس صحیح جہازیب آبدی کے گیارہ جلدوں پر مشتمل مضامین کے مجموعے ہم فکری سے ہمراہی تک سے لیا گیا ایک بہت ہی دلچسپ مقالہ ہے اچھا اور اس کا مرکزی خیال یہی ہے کہ قوموں اور انسانوں کا عروج و زوال وہ کوئی حادثہ نہیں ہوتا Hmm. یہ قدرت کے ایک قانون کا حصہ ہے جسے مصنف سنت اللہی کہتے ہیں اور اس کی بنیاد قرآن کی اس آیت پر ہے کہ خدا کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اندر تبدیلی نہ لائے یعنی ہر کہانی کا آغاز اندر سے ہوتا ہے باہر سے نہیں بالکل واہ یہ تو بہت گہرا نقطہ ہے مطلب کامیابی اور ناکامی کوئی اتفاقی چیز نہیں ہے اس کے پیچھے باقاعدہ اصول کام کر رہے ہیں اچھا اس تحریر میں خاص طور پر ایک بہت مشہور مسلم مفکر ابن خلدون کے ایک تصور کا ذکر ہے جسے وہ اسبیت کہتے ہیں یہ سننے میں تھوڑا ٹیکنیکل لگتا ہے یہ ہے کیا چیز یہ آپ سمجھیں اس پوری بحث کا سب سے اہم نکتہ ہے اسبیت کا آسان مطلب ہے کسی گروہ یا قوم کا اندرونی اتحاد ٹھیک ہے ان کا آپس کا بھروسہ اور ایک مشترکہ مقصد کے لیے مل کر جد و جہد کرنے کا جذبہ اچھا یہ وہ سماجی گوند ہے جو لوگوں کو جوڑ کر ایک مضبوط قوم بناتی ہے جب تک یہ اسبیت مضبوط رہتی ہے قوم ترقی کرتی ہے اچھا تو اسے آج کی زبان میں ہم سوشل کیپٹل یا ٹیم اسپرٹ کہہ سکتے ہیں جی بالکل جیسے ایک کامیاب سپورٹس ٹیم میں کھلاڑی ذاتی ریکارڈ سے زیادہ ٹیم کی جیت کو اہمیت دیتے ہیں یہ ایک اچھی کمپنی میں ملازم صرف تنخواہ کے لیے نہیں بلکہ کمپنی کے مشن پر یقین رکھتے ہیں بالکل بالکل بہترین مثال ہے یہی اسبیت کی جدید شکلیں لیکن یہاں پر جو بات سب سے زیادہ دلچسپ اور چونکا دینے والی ہے وہ ابن خلدون کا یہ نظریہ ہے کہ عروج کے اندر ہی زوال کے بیچ چھپے ہوتے ہیں یہ کیسے یہ تو ایک سا لگتا ہے کامیابی سے ناکامی کیسے پیدا ہو سکتی ہے دیکھے ابن خلدون کا تجزیہ یہ ہے کہ جب اسبیت کی وجہ سے کوئی قوم جد و جہد کر کے طاقت دولت اور استحکام حاصل کر لیتی ہے نا جی تو اگلی نسلیں اس سختی اور محنت سے نہیں گزرتی وہ آرام اور ایش و عشرت کی عادی ہو جاتی ہیں صحیح اجتماعی مقصد کی جگہ ذاتی مفادات لے لیتے ہیں حکمران طبقہ عوام سے دور ہو جاتا ہے اور آپس کا بھروسہ کمزور پڑنے لگتا ہے او وہ گوند جو قوم کو جوڑے ہوئے تھی وہ پگھلنے لگتی ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسبیت ختم ہو جاتی ہے اور زوال کا سفر شروع ہو جاتا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر عروج کے بعد زوال لازمی ہے کیا یہ ایک ایسا چکر ہے جس سے نکلا ہی نہیں جا سکتا مطلب ہر قوم کو ایک دن ختم ہو ہی جانا ہے یہ ایک بہت اہم سوال ہے تحریر کے مطابق ابن خلدون کہتے ہیں کہ یہ عمل نہایت فطری اور تقریباً لیکن مکمل طور پر لازم نہیں یعنی یہ قدرت کا ایک بہت طاقتور رجحان ہے لیکن یہ کوئی پتھر پر لکھی لکیر نہیں ہے اچھا اگر کوئی قوم یا اس کے رہنما خطرے کو بھانپ لیں اپنی اصلاح کرتے رہیں معاشرے میں انصاف اور اخلاقیات کو زندہ رکھیں हुँ. اور اپنی عصبیت کو نئے چیلنجز کے مطابق ڈھالتے رہیں تو وہ اپنے زوال کو ٹول سکتے ہیں یا بہت لمبے عرصے تک مستحکم رہ سکتے ہیں لیکن تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ ایسا ہوتا کم ہی ہے بالکل کیونکہ انسانی فطرت لالچ اور اقتدار کی ہوس اکثر حکمت پر غالب آ جاتی ہے قومیں یہ بھول جاتی ہیں کہ ان کے عروج کی وجہ کیا تھی وہ اپنی بنیادوں کو خود ہی کمزور کرنا شروع کر دیتی ہیں اس کو سمجھنے کے لیے شاید کچھ تاریخی مثالیں مددگار ثابت ہوں تحریر میں ابتدائی اسلامی معاشرے کے عروج کا ذکر کیا گیا ہے وہ کیسے اس نظریے پر پورا اترتا ہے یہ کلاسک مثال ہے اسلام سے پہلے عرب کے قبائل آپس میں لڑتے رہتے تھے ان میں کوئی اتحاد نہیں تھا کوئی اسبیت نہیں تھی جی بالکل قرآن نے انہیں ایک فکری بنیاد دی ایک مشترکہ مقصد دیا جو خاندانی اور قبائلی وفاداریوں سے بالاتر تھا صحیح اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت نے انہیں ایک اخلاقی نمونہ فراہم کیا جس میں انصاف امانت اور برابری سب سے اہم تھیں اس فکری اور اخلاقی انقلاب نے ایک ایسی مضبوط اسبیت پیدا کی کہ جو لوگ کل تک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ بھائی بن گئے واہ اسی اندرونی طاقت نے انہیں صرف جن دہائیوں میں دنیا کی ایک عظیم تہذیب بنا دیا یہ کوئی فوجی فتح سے پہلے ایک اندرونی انقلاب تھا تو یہ اسبیت صرف نسل یا زبان کی بنیاد پر نہیں ہوتی بلکہ ایک مشترکہ نظریے اور اخلاقی نظام سے بھی پیدا ہو سکتی ہے بالکل بلکہ نظریاتی اسبیت اکثر زیادہ طاقتور ہوتی ہے اب سکے کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں یعنی زوال ٹھیک ہے اس کے لیے مصنف نے اندلس یعنی مسلم اسپین کی مثال دی ہے 800 साल तक वो तहजीब इल्म, साइंस और कल्चर का मरकज बनी रही और फिर अचानक सब कुछ खत्म हो गया ऐसा क्यों हुआ वहां भी यही साइकिल दोहराया गया जब तक वहां इल्म इंसाफ और इज्तमाही सोच का दौरे दौरा रहा वो तहजीब फलती फूलती रही लेकिन फिर क्या हुआ इकतेदार की कश्मकश जी इकतदार की कश्मकश शुरू हुई مرکزیت ختم ہو گئی اور چھوٹی چھوٹی خودغرض ریاستیں بن گئی او یہ حکمران ایک دوسرے سے لڑنے لگے یہاں تک کہ اپنے مسیحی مخالفین سے مدد مانگنے سے بھی گریز نہیں کیا یعنی وہ ایسا ویپت یا اجتماعی سوچ جو انہیں جوڑے ہوئے تھی وہ ذاتی مفادات اور اقتدار کی ہوس کی بھینٹ چڑھ گئی تو جب وہ اندر سے ہی ایک دوسرے کے دشمن بن گئے تو بیرونی دشمن کو تو بس آخری دھکا ہی دینا تھا یہ بات بہت گہری ہے کہ بیرونی حملے اکثر آخری ضرب ہوتے ہیں اصل کمزوری اندر سے پیدا ہوتی ہے لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیا بیرونی عوامل کو اتنا کم سمجھنا درست ہے تاریخ میں کئی ایسی مثالیں ہیں جہاں ایک مضبوط تہذیب بھی کسی اچانک اور بہت بڑی بیرونی آفت جیسے منگولوں کے حملے کی وجہ سے تباہ ہو گئی کیا مصنف اس پہلو کو نظر انداز کر رہے ہیں یہ ایک بہترین نقطہ ہے دیکھیں مصنف کا مقصد بیرونی عوامل کو یکسر مسترد کرنا نہیں ہے اچھا بلکہ ان کا زور اس بات پر ہے کہ ایک اندرونی طور پر مضبوط اور متحد قوم بڑے سے بڑے بیرونی حملے کو بھی سہ جاتی ہے اور اکثر پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر ابھرتی ہے हुँ. لیکن ایک اندرونی طور پر کھوکھلی منقسم اور بدخلاق قوم ایک چھوٹے سے دھچکے سے بھی بکھر جاتی ہے تو اصل فیصلہ کن عنصر اندرونی صحت ہی ہے صحیح منگولوں نے بھی اس وقت مسلم دنیا پر حملہ کیا جب خلافت عباسیہ اندرونی طور پر کمزور اور ایشو شلت کا شکار ہو چکی تھی اس کی اسبیت ختم ہو چکی تھی یہ سن کر ذہن میں آتا ہے کہ یہ اصول صرف بڑی بڑی سلطنتوں تک محدود نہیں ہوگا اگر ایک پوری تہذیب اندرونی کمزوری سے بکھر سکتی ہے تو کیا یہی قانون ایک فرد کی زندگی پر بھی لاگو نہیں ہوتا بالکل اور یہی اس تحریر کا دوسرا بڑا حصہ ہے مصنف واضح کرتے ہیں کہ فرد اور قوم کے قوانین جدا نہیں ہیں کیونکہ قوم افراد سے بنتی ہے تو پھر فرق صرف پیمانے کا ہے اصول کا نہیں بالکل جس طرح قوم کی اسبیت ہوتی ہے اسی طرح فرد کی بھی ایک اسبیت ہوتی ہے فرد کی اسبیت سے کیا مراد ہے کیا یہ اس کی خود اعتمادی ہے یہ خود اعتمادی سے زیادہ گہری چیز ہے فرد کی اسبیت اس کی اندرونی قوت ارادی اس کا کردار اس کا اخلاقی قطب نما اور اپنے اصولوں پر قائم رہنے کی صلاحیت ہے یعنی اس کی روح کی مضبوطی جی آپ کہہ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم سستی کرتے ہیں بہانے بناتے ہیں اپنی ناکامی کا ذمہ دار حالات یا دوسروں کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں اور اخلاقی مضبوطی پیدا کرتا ہے وہ اپنی ذمہ داریاں قبول کرتا ہے اور مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے اور زوال اور اس کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ خواہشات کا غلام بن جاتا ہے سستی خودغرضی لالچ اور بے مقصدیت اس پر حاوی ہونے لگتی ہے hmm. جس طرح قوم کا زوال اندرونی انتشار سے ہوتا ہے اسی طرح فرد کا زوال نفس کی کشمکش میں شکست سے شروع ہوتا ہے جب انسان اپنی بڑی ذمہ داریوں سے غافل ہو کر صرف چھوٹی وقتی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے تو اس کا اندرونی توازن بگڑ جاتا ہے اگر یہ ایک فطری قانون کی طرح ہے تو کیا اس زوال کے چکر سے بچنے کا کوئی راستہ بھی ہے کیا ہم اس سائیکل کو توڑ سکتے ہیں چاہے وہ قومی سطح پر ہو یا انفرادی سطح پر جی ہاں تحریر میں اس کا حل بھی اسبیت کے فلسفے سے ہی نکالا گیا ہے فرد کے لیے زوال سے بچنے اور اپنی اندرونی قوت کو برقرار رکھنے کے لیے چند عملی نکات بتائے گئے ہیں اچھا سب سے پہلا اور سب سے اہم نقطہ ہے اپنی زندگی کے لیے ایک واضح اور مقدس مقصد کا تعین کرنا یعنی مقصد حیات یہ مقصد حیات والی بات سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہے لیکن بہت سے لوگ کہیں گے کہ روزمالہ کی پریشانیوں نوکری کی فکر اور بل ادا کرنے کی دوڑ میں اتنا بڑا مقصد سوچنے کا وقت ہی کہاں ملتا ہے اس تحریر میں اس عملی مشکل کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے یہ بہت عملی سوال ہے مصنف کے مطابق मकसद हयात का मतलब ये नहीं कि हर कोई दुनिया बदलने निकल पड़े मकसद बहुत जती और सादा भी हो सकता है जैसे कि एक बेहतरीन वालदान बनना अपने काम या हुनर में कमाल हासिल करना अपने ख़ानदान की अच्छी परवरिश करना या अपनी कम्यूनिटी की खिदमत करना अहम बात यह है कि आपकी ज़िंदगी का महवर सिर्फ़ आपकी अपनी ज़ात और आपकी ख़्वाहिशात ना हों جب انسان کے سامنے خود سے بڑا کوئی مقصد ہوتا ہے تو چھوٹی چھوٹی مشکلات اور لالچ اسے راستے سے بھٹکا نہیں پاتے یہ مقصد ایک لنگر کی طرح کام کرتا ہے ٹھیک ہے مقصد طے ہو گیا اس کے بعد کیا دوسرا نقطہ ہے خود شناسی اور خود احتسابی یعنی مسلسل اپنے اعمال اور نیتوں کا جائزہ لیتے رہنا یہ دیکھنا کہ کہیں میرے اندر کوئی اخلاقی کمزوری تو پیدا نہیں ہو رہی کیا میں اپنے اصولوں پر قائم ہوں ये तो बहुत मुश्किल काम है मुश्किल है लेकिन जरूरी है क्योंकि अक्सर हम अपनी नाकामियों का जिम्मेदार हालात या दूसरे लोगों को ठहराते हैं जबकि ये तहरीर कह रही है कि आईने में देखने की जरूरत है सही और इसके अलावा तीसरा नुकता है इल्म और हमत की तलब को हमेशा जिंदा रखना علم انسان کو ذہنی جمود سے بچاتا ہے اور اسے بدلتے وقت کے ساتھ چلنا سکھاتا ہے اور آخری نکتہ اور آخری اور چوتھا نکتہ ہے عدل امانت اور نظم و ضبط کو اپنی ذاتی اور سماجی زندگی میں نافذ کرنا یہ وہ ستون ہے جن پر کردار کی امارت کھڑی ہوتی ہے جب یہ ستون مضبوط ہوں تو انسان کی ذاتی اسبیت بھی مضبوط رہتی ہے تو یہ صرف زیادہ محنت کرنے یا زیادہ پیسے کمانے کا فارمولا نہیں ہے جی. یہ تو ایک گہری اندرونی اخلاقی اور فکری تربیت کا عمل ہے آپ نے بالکل صحیح سمجھا جیسا کہ اس مقالے میں کہا گیا ہے یہ دراصل ایک اخلاقی روحانی اور فکری تربیت کا معاملہ ہے ہم. سید جہاں زیب آبدی کے کام کی یہی خوبی ہے کہ وہ مسائل کو سطحی طور پر نہیں بلکہ ان کی گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں ان کے مطابق اگر آپ کی داخلی قوت برقرار رہے تو مشکلات بھی آپ کے لیے ترقی کے مواقع بن جاتی ہیں واہ لیکن اگر اندرونی کمزوری ہو تو راحت اور دولت بھی آپ کے لیے زوال کا سبب بن سکتی ہے بیرونی حالات اہم ضرور ہیں لیکن ان کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا انحصار آپ کی اندرونی حالت پر ہے تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ عروج و زوال کے قوانین آفاقی ہے یہ صرف تاریخ کی کتابوں میں لکھی قوموں کی کہانیاں نہیں بلکہ یہ ہماری اور آپ کی ذاتی زندگی پر بھی لاگو ہوتے ہیں بالکل اور سب سے گہری بات یہ ہے کہ کامیابی اور ناکامی کا انحصار بنیادی طور پر انسان کی باخلی کیفیت پر ہے جب اندر کی دنیا میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو باہر کی دنیا کی عمارت زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی اور جب اندر اصلاح ہو جائے تو باہر کی دنیا بھی بدلنے لگتی ہے جیسا کہ تحریر کے آخر میں کہا گیا ہے یہی سنت الہی ہے اور یہی زندگی کا غیر متبدل قانون یہ تحریر اس سوچ پر ختم ہوتی ہے کہ اجتماعی تقدیر انفرادی تقدیر کا مجموعہ ہوتی ہے اس نے مجھے ایک بڑے سوال پر سوچنے پر مجبور کر دیا ہے جی اگر یہ سچ ہے تو پھر معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری آخر شروع کہاں سے ہوتی ہے کیا اس کا آغاز رہنماؤں سے یعنی اوپر سے نیچے کی طرف ہونا چاہیے یا پھر اصل انقلاب وہ ہے جو ہر فرد کے اندر سے شروع ہوتا ہے یعنی نیچے سے اوپر کی طرف